جماعت کا شعبہ الحجامہ ہماری جماعت کا شعبہ سنہ الحجامہ ماشاءاللہ اللہ منفرد ہے یہ شعبہ خدمت اور تقوی کی بنیاد پر قائم ہے ہمارا اس میں کوئی مالی مفاد نہیں ہے ہم اگر خود بھی جماعتی معالج سے حجامہ کرائیں تو پوری فیس ادا کرتے ہیں ہمارے معالجین ماشاءاللہ اللہ آیات ذکر اور ایمان کے ماحول میں حجامہ کرتے ہیں اور ایک پوائنٹ کے صرف ساٹھ روپے لیتے ہیں ان میں سے بیس روپے معالج بیس روپے سامان اور بیس روپے جماعت کے اجتماعی بیت المال کے ہوتے ہیں جو بیت المال خیر کے بڑے بڑے کاموں پر خرچ کرتا ہے الحمد للہ اعلیٰ ذالک